اور وہ جس نے اسمان سے پان اتارا ایک اندیزے سے تو ہم نے اس سے ایک مردہ شہر زندہ فرما دیا انہی تم نکالی جاؤ گے